que pide a Éter I don't God, ہم مشورہ ہی نہیں کرنے جو ہو جائے گا تو نکالو ہمارے ہاتھوں میں سب رات میں جلدی سے نماز پڑھتے ہیں ہمارے جماعت سے پڑھتے ہیں اور اسی منحوس چیز کی وجہ سے کتنوں کی نماز ضائع ہو گئی رات کو دیر سے سوتے ہیں دو دو بجے ایک ایک بجے یہ بھی نہیں ہے گیدرنگ میں بس دوستوں کے ساتھ بیٹھے اور میں عرش کے بعد فضول گفتگو مت کرو کہانی کہانی میری ہے ایسی فال حرکتیں گالی کو بھی جو ہے وہ گالی اور گولی دونوں کو جائز سمجھ رکھا میں نے گولی دے دی میں نے بہت کمال کر دیا اس کو اس کو ایسی آج کل کا دوسرا اور لچھی پہنا دی یہ تو اور بری لگت ہے ٹوپی پہلا دی گولی تو جھوٹ بول دیا ہے نا سیدھے سیدھا بولو جھوٹ بول دیا جھوٹ بولنا اتنا بڑا گنا ہے کہ فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں اتنی بدور ہے جھوٹ لے ہمیں نہیں آتی نا اس لیے پتہ نہیں چلتا مذاق میں جھوٹ بولنا یا اس طرح تال دینا کسی کی ہاں ہاں میں ابھی ہے سلجانی میں یہاں میں ناگن پہنچ گیا ہوں بتا رہا ہوں پھر جا کے بتائیں گے ذرا ٹریفک جام تھا کیا ضرورت ہے ٹھیک راستے میں ہوں قریب ہی ہوں ایسا بولنا چاہے ایسا بولنا چاہے لیکن کا نام غلط لینا یہ ایسا بولنا چاہے اللہ والا یا مدنی مسجد جا رہا ہے والدین کو اگر بتائے گا نہیں نہیں وہاں بچ جاؤ وہاں سے لوگ آگے لے جاتے ہیں تو یہ نہ بتائے کہ میں اپنا جگہ جا رہا ہوں بلکہ دوست ملنے جا رہا ہوں تو وہاں بھی تو سارے دوست ہوتے ہیں تینی حلقوں में شیخ بھی دوست ہوتا ہے اور یہ سارے دوست ہی ہوتے ہیں یار دوست سے ملنے جا کو یاد محف... قلت محبت کی دلیل ہے قلت محبت کی دلیل ہے بھول جانا. ہمیں تو یاد نہیں رہا. تو اور اس کے بعد فوراً تیار ہوتے وہ کے بیٹھے رہتے ہیں پہلے سے آدمی صاحب کہیں دوسرے کا نکالنا پڑا تھا ہماری جگہ کہیں دوسرے کا نکالنا پڑا تھا یاد میں تیری سب کو بولا تم کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گھر بار لوٹا دوں خانہ آباد گھر بار بارے سے چیز یہ مراد نہیں کہ گھر گھر میں کر دیں اور کہیں اچھے سے اچھا گھر ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس گھر سے دین کا کام دے وہاں پہ لوگوں کو جوڑے کچھ جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو کوشش کریں کہ کسی طرح یہ دین کے کام میں استعمال ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اگر ساری دنیا کی دولت کوئی آدمی اللہ کے راستے میں قربان کرتے صدفا کرتے تو کیا ایک سرور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بہا ہو اس کے لیے سارا مال کیا چیز ہے؟ اس کے اہل علم دن رات محنت کر رہے ہیں اپنا کمال نہ سمجھے اللہ ताला کا فضل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے ایل ایل ایل خرچ کرتے کیا ایک خطر نظوت خون کے برابر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا لہذا اپنا کمال ختم کہیں تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سے دین کا کچھ کام لے رہا ہے اس پہ شکر ادا کرنے کا مقام جتنا شکر ادا کریں گے فرماتے کہ اللہ اللہ کے راستے میں اختامت کا طریقہ تین طریقے بتائے God's name. اس کے صفحہ نمبر 52 پر پہلے اکیاون کی آخری تزغ یا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا کوئی جماعت میں نکل رہا ہے کوئی اللہ والوں کے پاس جڑ رہا ہے کبھی تو ایسا جوش ہوتا ہے کبھی آدمی کا یہی تو کرتے رہیں گے زندگی بھر ہاں زندگی بھر یہی کرنا ہے یعنی زندگی بھر کمانا ہے اور کھانا ہے اسی طرح زندگی بھر عمل کرنا ہے دلی. روزانہ نوکری جانا چھوڑو اللہ تعالی نے محبت کا انجیکشن لگا دیا پہلے ہی بولا بتاؤ ہم تمہیں کیا رکھے ہیں ہمارے پالنے والے ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجیے آپ نے ہمیں ہدایت ہدایت اللہ رہا ہے وہ بھی ہدایت نہیں سمجھتے ہوتا تھا اتنی انگوٹیاں پہنے ہوئے ایسی درویش قسم کے عجیب بہت ساری انگوٹیاں پہنی بال اتنے بڑے بڑے اور اتنا بڑا ہار گلے پتا نہیں اور بھی عجیب عجیب چیزیں تھیں وہ حضرت کی مدد میں لیکن آ کے بیٹھتا تھا <coughs> تو باتوں نے چین مہیا کی نہیں کیا اس خاموش کوئی اس سے کچھ نہ کہ <coughs> آخری دن چلتا بالکل حضرت رہتا با، تھا اور سب انگوٹیاں اتار دیجتا سبھی آدمی کرنا خود دے رہے گا یہ اللہ تعالیٰ حضرت ٹیڑھا ہونے کی صلاحیت موجود ہے صحیح صحیح چل رہا ہے اچانک ٹیڑھا ہو گیا نہیں آپ جی نہیں چاہتا وہ کا غلام بن گیا یہ دل نہیں چاہ رہا ہے تو کیا ذکر کرے دل نہیں چاہتا پھر بھی آدمی کچھ نہ کچھ کھانا کھاتا ہے نا نظر و زکام ہے بخار کی کیفیت ہے دل نہیں چاہ رہا ہے لیکن دو چار سلائس لے لیا بسکٹ لے لیا لے لیا یہ جو انگریزی کا ترجمہ ہے ٹیک ٹیک کرنا جو ہے ورنہ حضولت تو کھا لیا ہونا چاہیے <coughs> تو کیوں اب بھی ہے تاکہ طاقت برقرار رہے ایک دم چھوڑ دے گا دل نہیں چاہ رہا لیکن چھوڑ دے گا تو بالکل اور زیادہ کمزور ہو جائے گا چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہے تو پتہ چلا دل نہ چاہنے کے باوجود ہم کھاتے بھی ہیں دل نہ چاہنے کے باوجود بہت سے کام کرتے آفس آدمی کو دل چاہتا ہے ہر روز چاہتا ہے تھا موسم یہ کہہ رہا ہے کہ چھٹی کا دن ہے آج موسم یہ کہہ رہا ہے کہ گھر میں کمائی دے موسم تو کہہ رہا ہے کہ چھٹی کرنی چاہیے لیکن کیا کریں گھر میں کمائی نہیں دیں گے تو بیوی ناراض ہوگی سلائی لہٰذا اکثر دل سے آدمی ڈیوٹی پہ بھی نہیں جانا کرتا ہے کیونکہ کرنا پڑے گا مفتی جین عبدیل صاحب فرمانے لگے ایک آیا, میرے پاس آتے تو وہ سرکاری نوکر میں نے فرمایا چل میں آیا تو اس نے مفتی صاحب کو پھر اچانک آیا دو چار ہی دن بعد آیا میں جا رہا ہوں ملاقات کرنے میں جا رہا تو بہت سارے کام تھے تم کہہ رہے تھے ابھی بہت سارے کام کا نہیں سرکار نے بلایا ہے جانا پڑتا ہے جانا پڑتا ہے مجھے ابھی تک یہ جملہ یاد صاحب ہو جانا پڑتا ہے جب سرکار نوکری ہو تو جانا پڑتا ہے اور دین کے کام کے لیے ارے صاحب بس ٹھیک ہے اگر جو ہے بیوی سے کہو کہ میں ذرا اپنی اصلاح کے لیے شیخ کے پاس چلہ لگانا چاہتا ہوں جس طرح دوسروں کے ترقی کے لیے چلائے اپنی اصلاح کے لیے بھی لگانا چاہیے کیا ایسی خانقاہیں دنیا میں موجود نہیں چلنا نہ لگائے تو کم از کم جاتا آتا تھوڑا اپنی اصلاح کیا مولانا ریاض صاحب نے اپنی اصلاح نہیں کرائی کیا مفتی ذہنی اللہ عدیز صاحب نے اپنی اصلاح نہیں کرائی مولانا شیخ العزیز کے سارے خلافاں شیخ العزیز مولانا تعالیٰ کے سارے خلاف مولانا سعید احمد صاحب کو میں نے بہت قریب سے دیکھا خانقاہ کے کمرے میں حضرت والا کے پاس ہوئے تھے آم کی پیٹی لے کر اور وہ بھی شیخ خلیفہ تھے حاجی فاروق صاحب بھی مولانا سعید احمد صاحب کے مولانا فاروق جو ہیں یہ بھی مولانا سعید صاحب کے شاہد اور کسی, کسی اللہ والے سے کراتے تھے. ہم کتنے بڑے بن گئے کہ ہمیں اصلاح کی رہا وہاں خود ہی. خود ہی کہاں ہے یہ سسٹم کہاں چل رہا ہے اسی لیے تو مسئلہ ہے کہ تھوڑے دن سے ہی چلتے ہیں جب تک آٹومیٹک گاڑی کا ہی ہو رہا ہے سیدھے روڈ پہ ڈالتے سرجانی سیدھا جا رہا ہے ناگن تک جب مڑنے کا ہوگا تو پتا چلے گا ٹکرائی نارین تو سیدھا جائے گی جب مڑنے کا نہیں ہوگا پھر اس کو پتا چلے گا آگے کہاں جانا کہیں نہ کہیں تو مڑنا پڑے گا پھر ایسی جگہ آدمی جائے دل نہیں چاہو پھر جب اللہ والوں کا تعلق ہوگا تو اللہ والا بتائے گا دل چاہے یا چاہے عمل کرو دل نہ چاہے تو زکات دینے ثواب نہیں ملتا کیا. دوہرا ثواب ملتا ہے فجر میں اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے اٹھ قیام مسجد میں قیام کر کے آسان ہے گھروں میں جا کے بھی ورنہ مسجد میں رہے تو, تو اللہ والے گھوڑے بیچ کے سوے دل نہیں چاہتا لیکن کیا کے نماز پڑھنے سواب نہیں ملتا کہ دل تو چاہیے یہ تو عام لوگوں کے نا صاحب دل نہیں لگتا نماز میں سوچا کیا نماز پڑھے نہیں نہیں وہ بھی نماز بہت اچھا دل دلائے گی جہنم کی آگ سے بچائے گی وہ نماز ہوگی لہٰذا اسی کا دل نہیں چاہ رہا ہے تو زکات پھر بھی دے دوہرا ثواب ملے گا دل کے خلاف کرنے کا ثواب غم اٹھانے کا اور زکات خرچ کرنے کا پیسہ خرچ کرنے کا ثواب الگ ہوگا جیسا شیخ نے فضائل پر میں لکھا ہے کہ اٹک اٹک کے جو پڑھے گا اس کو دوہرا ثواب ملے گا کیا وہ قاری سے بڑھ جائے گا نہیں قاری کا پڑھنا تو الگ ہی افضل ہے لیکن جو نہ پڑھا جائے اس کے باوجود اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ نہیں پڑھا جا رہا ہے میرے بندے سے پھر بھی پڑھ رہا ہے میر صاحب کی عمر ہمارے حضرت میر صاحب حضرت والا کے خلیفہ میرا خلیف پینتالیس سال سے زیادہ چھیالیس سال حضرت والا کے ساتھ رہے اب بھی آج بھی صبح الحمد میں وہی تھا تو میں نے دیکھا فجل کے بعد عالی صاحب کو قرآن سناتے ہیں. ایسے الفاظ ادا کرتے ایک نمبر بالکل ایک نمبر حالانکہ بڑھاپا میں سمجھتا ہوں اب ان کی عمر کے قریب قریب ہوگی سیونٹی سیون ایٹ ستہتر سے تو کوئی کم نہیں ہوگا سال کا فرق ہے ان کیوں لیکن اب بھی یہ احتمام فضل کے بعد خاری صاحب کو قرآن سنانا ہم کہتے ہیں اب تو بوڑھے ہو گئے اب کیا ہم صحیح کریں کیوں نہیں صحیح کریں ارادہ نہیں کہ ہمیں صحیح کرنے کا افسوس ہے کہ ہمارے بہت سے دوست جڑتے ہیں بیت بھی ہو گئے پھر بھی ان کو بار میں تھا یہ لائ کوئی کوئی نوجوان بھی بڑے جو میں مل جائے کاش اس سے پنپ سکتا ہے میل فیکٹریاں بند ہو گئی قرض میں جہاں تھا الحمد للہ وہ ہمارے بالکل نمازی اور باتوں کا چند بھی لگا ہوا باتیں بزرگوں سے جڑے ہوئے ایک تو تصویر نہیں چھاپتے تھے دوسرا سود نہیں لگے کچھ بھی ہو جائے میں جب سے گیا پندرہ سال ان کو مستقل ترقی کرتے تھے دوسری میلے بند ہو گئی ایسے حالات آئے لیکن وہ ان کو ترقی کرتے تھے کبھی وہ روتے نہیں تھے شکر بھی ادا کرتے تھے الحمدللہ بہت سو سے اچھے ہیں تو سود تو روتا رو ہے اب اس میں لائنیں لگی ہوئی قرضا مل رہا قرضہ ہے لہذا قرضے چلنے والے خیریت مجبور ہو گئے تھے کیسی مجبوری ہے یہ جی چپڑی روٹیوں کو کم کر دے پاکا کر لے لیکن سودی قرض نہ لے اللہ تعالیٰ پر دروازے کے دروازے کھولیں گے اللہ تعالیٰ میں دو تین بیانات بھی ان کے سامنے سنے اور ملاقات بھی کیاہد تھا ایک زاہد عابد اس کو پاکا ہونے لگا تو پھر اس نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں ہاں ہونے لگا تو وہ کسی کے کسی بتا دیا تندرستی کھانے پینے کو نہیں اس نے جو اس نے کچھ کھانا بھیج دیا تین تھی تین روٹیاں بھیج دی اتنے میں ایک کتا اس کے پیچھے لگ گیا طبیعت میں زہد تو تھا یہ ظاہر آبد لوگ جانوروں کا بھی خیال کرتے ہیں دہرائی ایک روٹی اس کو دے دیتے کتا فوراً کھانے لگا وہ بھوکا تھا پھر وہ ایک مانوس بھی تھا پھر اس نے کہا اس کے بعد بھی اسی طرح حال اس کا اس نے کہا کہ تیرا پیٹ نہیں بھرتا ساری روٹیاں کھا گیا مجھے بھوکا چوڑ کر پیٹ کیوں نہیں بھرتا تیرا تو خالی حمی صاحب کہتے تھے کہ حکایت, حکایت میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان دی اور اس کتے نے کہا کہ میں, میں جیسا بھی, اتنے دن میں بھوکا رہا لیکن کھا رہا اور دروازے پہ چلے گئے تین دن پاپا یہ غیر کا دروازہ ہے سعودی قرضہ کیا ہے غیر کا دروازہ ہے ٹھیک ہے کسی سے قرضہ لینا گنجائش ہے لیکن بلا وجہ قرضہ لینا بھی ٹھیک نہیں لیتے وقت دے دیں گے, دیں گے. دیتے وقت جو ہے جب لیا تھا قرض اس کے کان بالکل ٹھیک تھے کا بہرا ہو گیا کا جب کہا میں نے بول پڑا آواز تو صاف آ رہی ہے سر آپ کیسے کہہ رہے ہیں آواز نہیں تجھے آ رہی ہے یہ حال ہے <laughs> <laughs> <laughs> اگر لیا ہے جتنے دن میں دے سکتا ہے اتنے دن میں دے نہیں دے سکتا کرے معاف کیجیے گا میں نہیں دے پا رہا ہوں میرا ارادہ ہے میں دو اور, اور ہر وقت اب میں رہے کہ قرضہ لے کے نہ مرے قرضہ قرضہ قرضہ قرضہ دار ہو کر نہ مرے آپ نے باتوں کا جنازہ نہیں پڑھایا اس لیے کہ وہ قرض دار تھا. اس لیے آج بہت آسان ہے قرض لینا دینا اور مشکل ہو جاتا پہلے ہی تو گزارا نہیں ہو رہا تھا قرض لے کے دے گا کہاں سے بھی. جو پہلے ہی مائنس میں تھا وہ کیسے اور مائنس میں تھا. بیٹھا نہیں جب وہ مانگے گا تب دیں گے اور جو معاہدہ دینے کی کوشش کرے ورنہ معاہدے کے خلاف ورزی بہت بڑا دنا ہے مکان آمد مسورا بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنا عہد پورا کیا نہیں کیا بلکل نہیں ہے میں میں اللہ, اللہ. دے دی, میں نے دے دی. دیا تو تو اپنے اور دل کو سے کا اور, شکر موجودہ ایمان و و شکر اور یہ دعا پڑھنا اور ایسی رحمت نادل فرما مار اپنی طرف سے من دد کا اپنی خاص رحمت کو مٹا کوئی کیا یہ کیا مٹا یہ تو گناہ ہے نا تصویر رکھنا اچھی طرح مٹا تو دکاندار بھی جو ہے وہ بھی اللہ والا بن سکتا ہے لیکن اگر ہم اس کی وجہ سے دکان بند کریں گے آئیں گے جائیں گے اتنا ٹائم لگ جائے گا حرج ہو جائے گا کہا کہا کے کہ چلے جائیں گے تو یہی کرتے رہو رضاق سے لڑائی مول کے رسک حاصل کرتے رو. کتنا رو رو؟ کر لو گے سے کو ناراض کر اور رزاخت کو ناراض بھی کرتا تو ہر وہ چیز جو غیر اللہ ہے لا لہٰ جب پڑھیں گے تو غیر نکلے گا کس طرح ہلکے سے دھیان کے ساتھ لا لا لا تو وہ بڑھ جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالی نے گنگنانے پر اور پابندی نہیں بس گانے کی طرز سے ذرا یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے باقی کوئی جیسا بھی چاہے پڑے لیکن دھیان ہو تھوڑا سا اگر دھیان نہیں ہو ادھر ادھر دیکھ کے پڑھیں ذکر تو پورا ہو گیا لیکن جو دل پہ اثر کرنا تھا وہ نہیں اس لیے تھوڑا سا دھیان رکھتا سو مرتبہ بتائیے بہت مشکل کام بتا رہا دو گھنٹے لگے گا تین گھنٹے لگے گا منٹ لگیں گے میں نے گھڑی دیکھی منٹ وہ بھی جب جب اس آرام سے کریں جلدی جلدی کریں گے تو اور جلدی ہو جائے گا لیکن شش کریں فجر کے بعد فجر جماعت سے پڑھے ہمارے یہاں گھر میں ذکر ہوتا ہے الحمد جو چاہے اس میں شریک ہو جائے جو نہ چاہے اپنا کر لیں بات سمجھتے ہیں جانا سب کے لیے اجازت ہے دعوت اس لیے نہیں دیتا لوگ کہیں گے یہ اپنی طرف بلاتے ہیں اس لیے ہر کو بلاتے نہیں اجازت عام ہے لائح عام ہے یاران کے لیے جو چاہے آ جائے تو ایک تصویر جب انگلی ہم پکڑتے ہیں تو پہنچے تک بھی آتے ہیں پہنچے تک بھی دروشری سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہمارے پر کتنے احسانات ہیں سو مرتبہ آتا نہیں کرتا سو پڑھنے بھی جتنا ہے چھوٹا والا پڑھنا صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دروشری کہلاتا ہے علی و و اللہ ولی محمد وسلم یہ بھی لہٰذا چھوٹا درو شریف جو حدیث شریف سے ثابت ہو درود تاج درود لکھی درود ماہی گنجل الرش یہ سب پیدل روایات جو ثواب لکھا ہے جو خضیلت لکھے ہیں سب پیدل ہے اور جو حدیث شریف سے ثابت ہے اصل یہی ہے سو مرتبہ استغفار جتنی ہمت ہو چلے اتنا کر تینتیس مرتبہ کرنے سو مرتبہ مشکل تھوڑا سا ذکر اور اور غیر اللہ کو دل سے نکالنے کی نیت اور ارادہ اور اگر مشکل ہے مشورہ کوئی فیس اگر کوئی لے تو ہمیں بتائیں کہ فلاں کے پاس ہم گئے تو وہ مشورے کی فیس پہلے مانگ رہا دو روپے نہیں کوئی فیس نہیں مانگے گا ان شاء مفت مشورہ دیا جائے ڈاکٹر کو تو مشورے کی بھی فیس لیتا ہے من موہن صاحب نے نتیبا کہ ایک ڈاکٹر سے جو ہے آخری باتیں کر رہا ہوں. میں بھی تھک گیا ہوں لیکن کیا جی چاہتا ہے کہ میں بھی مجھے میرے اندر بھی عمل آ جائے میرے ساتھیوں میں بھی, بھی عمل آ جائے اس لیے میں کا بات سے زیادہ بھی بولتا ہوں شاید کہ کوئی بات اثر کر جائے تو مسور صاحب نے لطیفہ سنایا کہ ایک وکیل سے ایک ڈاکٹر نے مشورہ کیا یار یہ بتاؤ ہر آدمی دوست بہت سے ہوتے ہیں وہ راستہ چلتے مشورہ کر لیتے ہیں گاڑی میں بیٹھے مشورہ کر لیے آج کل نزلہ بہت ہو رہا ہے آج کل پیٹ میں ایسیڈیٹی ہو رہی ہے تو یہ کیا ہے میں اس کو دوا بتا دیتا ہوں بتانا پڑتا ہے دوستی تو یہ تو میری کلینک پہ آتے نہیں جان کے ایسا کرتے ہیں تاکہ ڈالر نہ دینے پڑے یہ یورپ کی بات ہے فطیفہ تو اس نے کہا کہ اس کا طریقہ آسان یہ ہے کہ جب آپ اس کو مشورہ دے دیں پھر اس کے پتے پر وہاں تو بہت آسان ہے پتے پر ایک بل ارسال کر دیا یہ نے مشورہ لیا تھا سجیشن ہے یہ فیس جمع کراؤ ہمارے اکاؤنٹ یہ بہت اچھا مشورہ آپ نے ڈاکٹر تو چلا گیا مشورہ لے اس سے پہلے وہ کسی کو مشورہ دے کے فیس وصول کرتا وکیل کی فیس کے پہلے جو ہے بل موجود تھا کیونکہ تم نے بھی تو ہم اسی طرح مشورہ لیا بل پہلے موجود تھا تو اس لیے کوئی انشاءاللہ دین کا خاتم آپ سے بل نہیں مانگے گا کہ کیسی آگے کچھ کی لائے کی ہو بغل میں تو اگر مرغہ نہ لایا یہ انہوں لوگوں کے آئے جو مرغہ مرغی کا بے چارے کام کرتے ہیں یا ارویز شریف پابندی سے ہو نماز پابندی سے پڑھو یا نہ پڑھوالا پرماز ایسا ہوں گا کا حال یہ کہ بغل میں تو اگر مرغہ نہ لایا برابر ہے کہ تو آیا نہ آیا ہر وقت ہدیہ لانے کو بھی ضروری نہ سمجھو کبھی لاؤ کبھی نہ لاؤ ہدیہ دینے سے محبت کرتی ہے اللہ والے کی نظر دل پر ہوتی ہے اس کے سامنے ساری چیزیں گاڑیاں مشینیں ساری چیزیں وہ والا کو لے گیا دعا کرتی دیجیے دعا, دعا فرما دی دیکھا میرا معائنہ کیا اور دعا فرما حضرت آپ کو جو چیز پسند آ رہی گاڑی ہو مشینری ہو کچھ بھی آپ آپ لے لیں تو میری سعادت ہو کیونکہ حضرت سے واقف تھا وہ اتنے بڑے اللہ والے ہیں حضرت نے ایک نظر اور ڈالی سمجھا کہ شاید دیکھ رہے فرمایا نظر ڈالنے کے بعد پھر اس کے دل كر میں دل چاہیے مجھے تمہارا سامان نہیں چاہیے رات میں آ کے وہ اللہ تعالیٰ کے پیر دبا رہا تھا کسی نے کہا یہ اس, کی اس کی پیر کیسے دبا رہا ہے یہ تو کسی سے بات کرنا مشکل ہے اس کا اتنا پیسہ اس اس اس کے پاس ہے والا نے اس لیے اس لیے, اس لیے, اس لیے میرا پیر دبایا میں نے اس کی جیب نہیں دبائی اگر جیب अच्छा دباتا اور کوئی سامان قبول کر لیتا تو یہ آ کے پیر نہ دباتا تو اللہ والوں کی نظر کسی کی جیب پر نہیں ہوتی ان کی نظر اس پر ہوتی ہے اور کوئی لاکھ ہدیہ دیتا رہے اگر وہ اتباع میں نا, نافذ ہے تو اللہ والوں کے دل میں ویسی محبت نہیں ہوتی اصل چیز اتبا ہے اصل چیز ابتدائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمیں جو دین ہمیں حاصل ہے اس پر استقامت نصیب فرمائے مزید ترقی عطا فرمائے یا سرکش اپ دربار میں ہمیں اپنے تو اللہ من آپ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف اللہ ہمیں بھی اپنی طرف جس